غلام رس مہر صاحب آپ کا سن پیدائش کیا ہے میرا سن پیدائش مئی سن اٹھارہ سو چورانوے ہے تو آپ کی صحابت کا آغاز کب سے ہوا؟ میری صحیفہ نگاری کا آغاز نومبر سنیس سو اکیس میں روزنامہ نامہ ذمہ دار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ہوا شاید یہ بات اکثر آپ کے لیے بہت تعجب افضات بلکہ ناقابل یقین ہو خود میں بھی گزرے ہوئے حالات پر نظر ڈالتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے لیکن ہے یہ حقیقت میرا مقصد قطن یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اپنی صلاحیتوں کو متعلق کوئی غیر معمولی تصور پیدا کرنے کی کوشش کروں بک اللہ میری طبیعت کو نمود الماعش سے کوئی مناسبت نہیں اور الحمد اللہ ایسے ہر جوہر سے اگر اسے جوہر کہنا زیبا ہو میں فطر تنتی دامن ہوں عرفی قصیدے میں اپنا ذکر کرتا ہوا کہتا ہے دود مان اسیلم ہمی ہی گواہم بس کہ شرم ہی سخنم خیز چہرہ بیروم یعنی میں اونچے درجے کے ایک شریف گرانے کا فرد ہوں اس کی شہادت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ادھر یہ کلمہ میری زبان سے نکلا اور ادھر شرم کے بارے میری پیشانی پتینے سے تر ہو گئی میری حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان سے ایسی بات سن لوں جس میں جس سے میری ستائش کا کوئی پہلو نکلتا ہو تو آنکھیں زمین میں کٹ جاتی ہیں اور گنا گو کوتاہیوں کے کانٹے گونا گوں کوتاہیاں کانٹوں کی طرح سر اٹھا کر میرے دل کو تختہ مشق بنا لیتی ہے خلش کا تختہ مشق بلا دیتی ہے میں نویں جماعت میں پڑھتا تھا جب طبیعت شعر گوئی کی طرف مائل ہوئی اور ایفے تک یہ حالت رہی کہ کوئی رسالہ یا اخبار دیکھتا تو مضامین نہ پڑھتا صرف شعروں پر ایک نظر ڈال لیتا اور نثر سے کوئی دلبستگی مجھے نہ تھی رفتہ رفتہ اس حالت میں تغیر پیدا ہوا اور بی اے پاس کر لینے کے بعد مشق کی غرض سے بعض انگریزی کتابوں کے مختلف حصوں کا ترجمہ بھی کیا اور ایک انگریزی کتاب کو بنیادی ماخذ بنا کر روسی مجاہدین انقلاب کے حالات بھی لکھے مگر کسی اخبار یا رسالے کے لیے کبھی کوئی مضمون نہ لکھا صرف ذمہ دار کا ایڈیٹوریل میری نسل لگاری کا پہلا تجربہ تھا اور اسی سے میری اخبار نویسی کی ابتدا ہوئی البتہ یہ جی امر تھوڑی سی تشریح کا بہتاج ہے کہ میں نے اخبار نویسی کیوں اختیار کی کون سا سرچشمہ اس شوق سے سرشاری کا محرک ہوا میرا وطن ضلع جالندر کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو شہر سے پانچ چھ میل کے فاصلے پر ہوگا ایف اے کا امتحان دے چکا اور تین چار مہینے کے لیے شہری زندگی سے کنارہ کٹ ہو کر گاؤں جانے لگا تو مختلف دوستوں سے پوچھا کہ گاؤں میں فرصت کے کی اوقات کیوں کر گزارے جائیں مطالعے کے لیے کتابیں تو پیش نظر تھیں ہی دوستوں نے دو اخباروں کی خریداری کا مشورہ دیا ایک روز نامہ ہے ذمہ دار اور دوسرا ہفتہ وار الہلال ذمہ دار سے میں بخوبی واقف تھا الہلال کے اجراء پر قریب ایک سال گزر چکا تھا لیکن میں نے اس کا کوئی بھی پرچہ نہیں دیکھا تھا نگہ علم تھا کہ وہ ٹائپ میں چھپتا ہے میں دونوں اخباروں کا خریدار بن گیا ذمہ دار شوق سے پڑھتا الہلال ٹائپ میں تھا مجھے پسند نہ آیا اور سمجھ لیا کہ پیسے ضائع ہو گئے ہفتے کے ہفتے پرچہ آتا اسے کھولتا اور بڑے بغیر پہلے پرچوں پر رکھتا جاتا ایک پرچے میں حزب اللہ کے اغراض و مقاصد پر مفصل مضمون چھپا تھا میں بھی بعض دوسرے احباب کے ساتھ حزب اللہ کے فارم پر دست کر کے اس جمیت کا ممبر بن چکا تھا یہ جمیعت مولانا ابوالکلام مرحوم ایڈیٹری الحلال نے اسلام و مسلمین کی خدمت کے لیے قائم کی تھی سوچا کہ یہ مضمون تو تکلیف اٹھا کر بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے حزب اللہ کی ممبری کے کی تقاضے کیا کیا ہیں یقین فرمائیں کہ مضمون پڑھتے ہی آنکھیں کھل گئیں اور پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کے کا درجہ کتنا بلند ہے جس کے سامنے تمام اخبار رسالے وغیرہ ہلکے ہلکے سے معلوم ہونے لگے پھر شروع سے آخر تک ایک ایک پرچہ ہر پن ہر پن پڑا گرد و پیش کے دیہات سے جو تعلیم یا دوست یا ازیز ملنے کے لیے آپ انہیں ایک ایک مضمون سناتا غرض الحال نے میرے دینی سیاسی اور ادبی افکار ہی میں نہیں رسمی مقاصد حیات میں بھی زبردست انخلاف پیدا کر دیا اسی وقت سے دل نے یہ دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ تعلیم کا نقل و سرکاری ملازمت نہیں بلکہ دین اور ملک و ملت کی پرخلوص خدمت ہے تاہم محض تعلیم ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں بزرگوں پر انحصار کے پیش نظر اس فیصلے کا کلم کھلا اظہار اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک بزرگوں کی رضا مندی حاصل کر نہ کر لیتا دین سے مجھے بفضل اللہ خلقی طور پر محبت تھی لیکن ایسی ہی محبت جو روح یقین سے سراپا سراپا معمور نہ ہو اور انسان کے جذبات افکار اور اعمال میں جاری و ساری نہ ہو جائے الہ کے مطالعے نے مجھ میں جو بے پناہ دینی شیفت کی پیدا کر دی اس کا رنگ بالکل دوسرا تھا اب میرا قلب و میرے قلب و روح ہر معاملے میں بلند اور بالکل انوکھے ذا گئے انگافی لفظ سے سر ہو گئے اور مجھے پہلی مرتبہ معیاری ادبی دور سے بھی شناخت حاصل ہوئی الحلال ہی نے شیر گوئی کے جنون کا مدابہ کر کے مجھے نسل نگاری کی طرف مائل کیا بزرگوں کا خیال تھا کہ میں بی اے پاس کر کے سرکاری ملازمت میں داخل ہو جاؤں گا اور جو زندگی اطمینان سے گزر جائے گی لیکن میرا دل سرکاری ملازمت سے بیزار ہو چکا تھا اسی وقت سے میں نے ان علوم کی باقاعدہ نہیں بلکہ بالکل بے قاعدہ تحصیل شروع کی جو خدمت دین و ملت میں میرے رفیق کو معاون بن سکتے تھے یہی میری اخبار نبی تھی صحیفہ نگاری کا پس منظر ہے اسی پس منظر نے مجھے ذمہ دار پہنچایا جس میں میری پہلی تحریر ایڈیٹوریل کی شکل میں شائع ہوئی تو آپ نے علی سے متاثر ہو کر ذمہ دار میں قدم رکھا اور اس کو بھی اس کے مقابلے میں امپروو کرنے کی کوشش کی ہوگی میں پہلے پہل نومبر 1921 میں ذمہ دار میں شامل ہوا ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد سامان لانے کی غرض سے گھر پہنچا تو بعض مبانے پیش آ گئے اور مجھے رک جانا پڑا اس اصلاح میں گھر سے ایک افطائیہ لکھ کر بھیج دیا پھر ذمہ کی ضمانت ضبط ہو گئی اور نئی ضمانت داخل ہونے تک اخبار بند رہا میرے سامنے سے جو رکاوٹیں تھی وہ بھی دور ہو گئی اور میں فروری انیس سو بائیس میں آ گیا شروع میں اس وابستگی کا مقصد یہ تھا کہ اخبار نے کا تجربہ حاصل کر لوں اس زمانے میں مولانا ظفر الخمر ہوں ان کے صاحبزادے مولانا اخترلیخہ مرحوم اور مولانا مولانا صادق مرحوم جو میری علمی و عمری زندگی کے عزیز تری رفیق بنے جکے بعد دیگرے بتر کی پانچ سال تین سال اور ایک سال کے لیے قید ہو چکے تھے اور ذمہ دار محد روزانہ اخبار ہی نہیں رہا تھا بلکہ ایک ہم قومی و ملی. کوئی بھائی کہ ہم مل, مل, ملک و ملت کے خدمت کی خدمت کا ایک ایسا ادارہ ادارے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا جسے دعوت حق کو انصاف کے لیے قائم رکھنا بجائے خودے کا ہم قومی و ملی فریضہ بن گیا تھا اس وجہ سے میں نے ذمہ دار سے مستقل وابستگی کا فیصلہ کر لیا افسوس کے چھ سال بعد مارچ سا سن 1927 میں ستائیس میں غیر متوقع حالات پیش آ گئے اور میں بعض درخواستہ یہ تک تعلق ختم کر دینے پر مجبور ہو گیا نومبر 1922 میں سال کے مرحوم قید کی مدت پوری کر کے ذمہ دار میں واپس آ گئے اور اس وقت سے مرحوم کے ساتھ گہری برادرانہ رفاقت کا وہ دور شروع ہوا جو ان کی حیات کرام آیا کہ آخری سانس تک برابر قائم و استوار رہا فکر و نظر کی یکسانی ادبی ذوق اور استاد طبق کی یکجہتی کے باعث یہ رفاقت میری زندگی زندگی کا بیش بہا سرمایا ہے اس کا ذکر تفصیل سے کروں انٹرویو حدود سے تجاوت کر جائے گا اور داستان ختم نہ ہوگی جب کبھی ان کی یاد تازہ ہوتی ہے تو نظیری کا یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے آزاد گاں گرد یعنی آزاد منزل مقصود پر جا پہنچے اور ہم ان پسماندہ مسافروں میں سے ہیں جن کے حصے میں قافلے کی اڑائی ہوئی گرد کے سوا کچھ نہیں ہوتا ادب کا ذوق آپ کو بچپن سے ہی تھا میرے ادبی ذوق کی خدا شیر گوئی سے ہوئی ہے。اسے شیر گوئی نہیں تک بندی کہنا مناسب ہوگا تاہم اس سلسلے میں رفتہ رفتہ اردو اور فارسی کے مشہور اساتذہ کا کلام دیکھنے کا موقع بلا شیر گوئی میں میرے استاد مولانا حکیم محمد سلیم صاحب سلیم برہوم بستی غزا نزد جالندر کے مشہور عالم اور طبیب تھے خدا جانے انہیں کیوں انہی خیال آیا کہ فرمایا دیوان غالب پڑھو یہ انیس کی بات ہے جب میں چودہ پندرہ سال کا تھا انہوں نے خود بھی غالب کے دیوان کے چند سبق مجھے پڑھائے پھر تاکہ فرما دی کہ اسے نہ چھوڑنا میں نے ان کی ارشاد پر عمل کیا کچھ عرصہ بعد ان کے اس ارشاد کی اہمیت مجھ پر ہشکارا ہو گئی اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گیا تو غالب کا فارسی کلّی بھی لے لیا اور اس کا مطالعہ کرتا رہا ایک اچھے میں بے سے بھی وابستگی پیدا ہوئی چنانچہ بیدل کی بیشت کے بیشتر ایڈیشن اب بھی میرے پاس موجود ہیں ان میں کابل والا ایڈیشن بھی ہے جو چار ضیم جلدوں میں شائع ہوا ہے لیکن بیدل مرزا غالب کے الفاظ میں رگو پے میں نہ اتر سکا عرفی اور ندیری سے بھی اسی دور میں شناخت آئی ہوئی لاہور میں اقبال کے کلام نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا ان کی بعض مشہور نظمیں میں نے خود ان کی زبان وارق سے سنی بہرحال طالب علم کے زمانے میں غالب عرفی نظیری اور اقبال میرے محبوب شاعر تھے اور یہی شاعر آج محبوب ہیں فیمشور کے ارتقاء نے اس محبوبیت میں زیادہ اضافہ کیا آج اس محبوبیت کے بنیادی اسباب بھی ایک حد تک معلوم ہیں جن سے یقین میں استواری پیدا ہوئی نثر کی کتابوں میں سے مولانا محمد حسین آزاد مرحوم مولانا شبلی مرحوم اور دوسرے مشہور مصنفین کی کتابیں بھی غور سے پڑھی لیکن الہلحال کا اسلوب اسلوب بیان سب پر غالب آ گیا اس سے ایک نقصان بھی ہوا جس کا ذکر ضروری ہے یعنی میں اردو اور فارسی نظم و نثر میں زیادہ کتابیں بلیستی یاد نہ پڑھ سکا صرف جستہ جستہ ہی دیکھ سکا مستثریات بہت کم ہے مثلا سادی کا دیوان اور گلستان حافظ کا دیوان عالمگیر کے رقعات نعمت خان علوی کی نثری تصانیف میر انیس کے مرثیے وغیرہ میں نے فارسی اور اردو کے بیشتر صحابی علم و فضل کا ذکر نہیں کیا مثلاً رومی سنائی، اطار اللہ کی رحمت ان پر ہو یا پھر دوسی نظامی خاجہ حالی وغیرہ بعض حالی حالی وغیرہ جنہیں پڑھے بغیر کوئی فرد فارسی یا اردو سے شناسائی کا ممکن نہیں بن سکتا یہاں صرف خاص افراد کا ذکر مطلوب ہے اخبار نبیسی کے لیے لاہور آ گیا تو حضرت علامہ اقبال مرحوم کی بارگاہ علی میں باریابی کا شرف عادل ہوا اور ان کے لطف و لوازش سے ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ دوسرے اوقات کے علاوہ شام کو قریباً روزانہ مرحوم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوتا حسن اتفاق سے میرا مکان ان کے نشیمنِ علی سے بہت قریب تھا صرف پانچ سات منٹ میں ان کے پاس پہنچ جاتا اور بعض اوقات گیارہ بجے تک ان کی خدمت میں حاضر رہتا کوئی ضروری حکم ہوتا تو وہ خود بھی علی بخش کو بھیج کر بلا لیتے ان بابرکت صحبتوں میں جو کچھ اپنی ناچید استث استداد کے پیش نظر حاصل ہوا اس کے بیان کے لیے الفاظ مشاہدت نہیں کرتے بس یہ سمجھ لیجئے کہ مولانا روم کے اس ارشاد کی یاد پیدا ہو جاتی ہے کہ اہل حق کے پاس تھوڑا سا بھی وقت گزار لینا سو سال کی بے ریا بندگی سے بہتر ہے میں نے دین، ادب اور سیاست کا جو فقیر سا علمی سرمایہ جمع کیا تھا اس کی حیثیت ایک حلے کی تھی جس میں کسی بھی چیز نے کوئی معین و تو اختیار نہیں کی تھی ان سب کے اوزار حضرت علامہ مرحوم ہی کی شفیقہ صحبتوں میں متحر ہوئے میری زندگی سب سے بڑھ کر دو شخص شخصیتوں کے لطف بیزان کی منت پذیر ہے ایک حضرت علامہ اقبال رحوم دوسرے مولانا ابوالکلام برحوم مجھے آجز نے زندگی کے بہترین اٹھائیس سال خدمت عامہ میں گزارے اگر اس طویل بدت میں مجھ سے کچھ پن آیا تو اس کے سباب کا سب سے بڑا حصہ انہی دو شخصیتوں کا ہے باقی جو کچھ ہے اسے مجربوایا کہ کام تے لکھوکے کام تے ناسازو بے اندام کا نتیجہ سمجھیے خواجہ حافظ ٹھیک فرما گئے ہیں ہر کے ہست از کام تے ناسازو بے اندامی ماس ورنہ تشریفے تو بربلائے قصو تا نیس فیض رسانی کے سلسلے میں اقبال کو تقدم حاصل ہے کیونکہ قرب مکانی کے باعث ان کی بارگاہ میں ہر وقت رسائی حاصل ہوتی رہی مولانا ابوالکلام مرقوم اس پیمانے پر قرب میسر ہی نہیں آ سکتا تھا۔ انقلاب کے اجرا کے متعلق کچھ فرمایا۔ اب اخر مارچ 1927 27 میں اچانک اور بھارتی مجبوری ذمہ سے الگ کی ناگزیر ہو گئی۔ سال کے مرحوم نے بھی میرے ہی لکھے ہوئے استعفیف پر دستخط کر دیے تھے۔ کہ اس وقت کئی اہم قومی مسائل درپیش تھے جنہیں معلق چھوڑ دینا गवारा نہ تھا لیکن نیا اخبار جاری کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق سرمایا پاتنا میں فیصلہ کر چکا کہ باقی زندگی تصریف و تعلیم میں گزاروں گا سال کے مرحوم کا بھی یہی ارادہ تھا لیکن صور دفاع سے ذمہ دار کے عملے کا بہت بڑا حصہ کام چھوڑ کر ہمارے پاس پہنچ گیا اس لیے کہ ہمارے مستعفی ہونے کی اصل وجہ اس عملے ہی کے ایک حق بجار مطالبے کی حمایت تھی ان لوگوں کو سمجھانا کارگر نہ ہوا تو میں نے سالک سے ارد کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے انہوں نے غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ پیش کر دیا جس کے مطابق ہم نے اپنے بعد نہ ہاٹ عزیز دوستوں سے قرض حسنا کے طور پر امداد طلب کی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی بحث گزاری کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ان دوستوں نے ہماری توقعات سے بڑھ کر زیادہ گرم جوشی کے ساتھ امداد پیش کر دی ہم ستائیس مارچ سن ستائیس کو ذمہ دار سے الگ ہوئے تھے اور چار اپریل سن انیس ستائیس کو انقلاب کا پہلا پرچہ منظر عام پر آ گیا جس کے پہلے سفر پر حضرت علامہ اقبال کی نظم انقلاب ہے انقلاب ہے تھی اسی نظم کی بنا پر اخبار کا نام انقلاب رکھا گیا تھا یہ کرامت بھی اس حقیقت کی روشن شہادت تھی کہ ہمیں کہ ابھی قدرت کو ہم آج سوچے کچھ, کچھ کام دینا منظور ہے ہمارے نزدیک ملت کے لیے انتہائی سرگرمی اور جام سے کام کرنے کا یہ نہای لازک دور تھا خدائے بزرگ و برتن کے پتلے یا لاج دال کا شکر ادا کرتے ہوئے تا ہوں کہ بائیس سال کی اس طویل مدت پر نظر بارگس جب ڈالتا ہوں تو پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی قلم سے نکلا اس کا دامن سوئے نیت یا نفسانیت کی آدائش کے ہر حدے سے بال کوئی بات معلوم ہوتا ہے فکر و نظر کی اتفاقی لفظ کے بارے میں قسم نہیں کھائی جا سکتی لیکن سوچتا ہوں تو ایسی بھی کوئی چیز خیال میں نہیں آتی جو قلب کا باعث ہو معصومیت کا دعویٰ بہر حال محال ہے لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس زمین میں ملت اسلامیہ کی برطری کے لیے جد و جہد کا آواز انیس سو سولہ کے میسا کے لکھنؤ کی مخالفت سے کیا تھا جس میں پنجاب و بنگال کے مسلمانوں کی اکثریتیں برباد ہوئی تھی اور ملت ایک مستقل وطن کے درجے پر پہنچ گئی اگر یہ یاد کر دے رہا شاید نام بید محل نہ سمجھا جائے کہ ہم نے جس خواب کی تعدیر کے لیے زندگی کے بائیس سال جدوجہد میں گزارے وہ تعدیر ویسی نہ نکلی جیسی ہمارے پیش نظر تھی اس کے اسباب پر بحث کا یہ موقع نہیں مختلف اداروں کے لیے نے مقالات بھی لکھے اور جی میں نے مسلسل سال یعنی فروری سن بائیس سے 19, اکتوبر انیس سو انچاس تک مقالات بھی لکھے اور بہت سے مضامین مقالات مستعار نام سے بھی چھاپتے جن کی ضرورت محسوس کی لیکن ادارتی صفحہ پر ان کے لیے گنجائش نہ نکلی لہذا انہیں دوسرے صفحات پر جگہ دی گئی میں نے ایک مرتبہ سرسری اندازہ کیا تھا کہ اگر یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے چھاپے جائیں تو متوسط درجے کی اسی جلدیں تیار ہو جائیں گے یہ سب کچھ ملت کی برتری کے لیے ساجر جہت کے سلسلے میں لکھا گیا ملت کی برتری کے سوا کوئی آرو اور کوئی غرض نہ تھی واللہ علام و اللہ علامہ شہید میرا وظیفہ دوگون نہ تھا ابیہ کہ ملت کی سعادت و بڑھنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے اسے افراد ملت کے دلوں اور ذہنوں میں اس طرح پیب کر دوں کہ وہ ان کی روح حیات کا لاجن پت بن جائے دونوں یہ کہ جن جن طبقوں یا گروہوں کو جزوی یا کلی اختلاف ہو ان کے اختلاف کا ایک ایک پہلو بے بنیاد ثابت کر دوں میں نے اپنے اندازے کے مطابق دونوں وظیفے پوری قوت سے انجام دیے ان کی شہادت میرے مقالات و مضامین سے مل سکتی ہے میں گو اور تزم کو کبھی کا کبھی یادی نہ ہوا جن مقاصد کی صحت و درستی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یقین کی دولت بخشی تھی انہیں پورے یقین کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتا رہا آج بھی ان پر میری پختگی اور استواری کا درجہ وہی ہے جو لکھتے وقت تھا میں نے مشکلات کے ہجوم رفاق اور رفاقت کی کم مائیگی سے گھبرا کر کبھی رائے نہیں بدلی خدا کا شکر ہے کہ میری صحیفہ نگاری بے یقینی سے بالکل پاک رہی اگر اس عاجز نہ گزارش کو بڑا بول تصور نہ فرمایا جائے تو میں ملت کی ہر اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے پورے اطمینان کے ساتھ آمادہ ہوں جو حد و صداقت کی جانچ کے لیے مقرر کر دی جائے اور میں اپنے ہر موقف کی, کی حقیقی حیثیت واضح کر سکتا ہوں اس کے سوائے حاجت انسان کیا کہہ سکتا ہے یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے اپنی کسی خدمت کے لیے کسی بھی شکل میں کوئی چیز آج تک کبھی آج تک قبول نہیں کی میرا مطلب ہمیشہ یہ رہا کہ خدمت وہی ہے جس کے درجے کی آرزو لاکھ ہی بارگاہ سے کی جائے یہ بھی فخر نہیں محض قیدی سے نعمت ہے آپ کا بہت سا وقت مولانا ظفر علی خان صاحب کو شاد گزرا تو ان کی شخصیت پر کچھ روشنی میں نے مولانا ظفر علی خان مرحوم و کو پہلے پہلے اس وقت دیکھا تھا جب وہ ذمہ دار کو کرم آباد سے لاہور لائے تھے اور مختلف جلسوں میں تقریریں فرمایا کرتے تھے میں اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم تھا اور زمیدار میرے سامنے اکتوبر ہوا جب میں, زمیدار میں آ گیا تو مرموم سے ملنے کے لیے گاہے گاہے ساحی وال جایا کرتا تھا جہاں کے جیل میں انہیں رکھا گیا تھا دسمبر 1924 میں وہ میاد اسیری پوری کر کے رہا ہو گئے تو ان سے شبانہ روز سوگتے رہتی تھی اللہ نے انہیں بعض خاص کمالات سے نوازا تھا وہ ملت کی بردری اور اسلام کی ہما گیرشاد کے لیے اپنے پہلو میں ایک مضرب و بیتاب دل رکھتی تھی میں نے جلوت و خلوت میں انہیں یکساں پایا ان کا علمی ذوق بہت سنجا ہوا تھا اور علوم کے ہر شعبے پر انہیں وسیع عبور حاصل تھا وقتی نظمیں ارتجالن لکھتے تھے اور ان کی مستقل نظمیں ادب کا گرام حاصر مایا ہے ان نے اپنے والد والد مہاجد کی وفات پر جو مرثیہ کہا تھا وہ اعتبار سے بہت بلند پایا ہے کہ اس کا ہر شعر ایسا ہے جو سنتے ہی دل میں اتر جائے لیکن ایک ایک مصرا بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جو ان کے واردے ماجد کی حقیقی اور واقعی اور صاحب کا زیادہ زیادہ صحیح آئینہ نہ ہو انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے میں جو غیر معمولی قدرت انہیں حاصل تھی ہر <تصفح> جگہ نہیں مل سکتی اور ترجمہ ایسا کرتے تھے کہ پڑھنے والے کو کہیں بھی احساس نہ ہو نہیں پائے کہ ترجمہ پڑھ رہا ہے ان کی نثر نگاری کے مختلف دور ہیں میرے نزدیک ان کے اسلوب نگارش کے بہترین مرکز دکن ریویو میں مل سکتے ہیں کاجر الکلامی کا نمکے نمونے دیکھنا چاہیں تو روزنا میں اس صبح مضحہ فرمائیں ان کی نثر اور ان کی خصوص ایک خصوصیت یہ تھی کہ جس بات کو ملت کے لیے ضروری سمجھ لیتے تھے اس کے لیے سراپا دعوت بن جاتے تھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تقریروں متاثروں وغیرہ میں وہی دعوت ان کی زبان پر جاری رہتی تھی عوام کی بیداری کے لیے جتنے وسیع وسیع پیمانے پر براہ راست کام مولانا ظفر لہاں مرحوم نے کیا میرے اندازے کے مطابق کوئی دوسرا لیڈر شاید ہی کر سکا ہو وہ علمی اور سیاسی تحریرات کے اندازہ شناز تھے کسی تحریر پر خوش ہوتے تو جو کچھ جائید بھی ہوتا محرر کے حوالے کرتے کر دیتے ابدائی دور میں وہ کچھ پوچھ رہے ہوں گے لیکن ترک موادات نے بالکل سادہ لباس اختیار کر دیا تھا اور اس سادگی میں اضافہ ہی ہوتا گیا کمی کبھی نہ آئی وہ ہندوستان کے بہت بڑے لیڈر تھے آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ان میں سے کچھ آپ کے جو مشہور تصانیف ہیں اپنی تصانیف کی صحیح تعداد مجھے یاد نہیں شاید ایک سو سے مت ہو ان میں بڑی کتابیں بھی, بھی ہیں متوسط بھی اور چھوٹی بھی تراجم بھی ہیں مستقل تسانی میں سے سید سنگ شہید اور ان کے مجاہدین کے حالات سوا دو ہزار صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں تراجم میں ایک دو ہزار صفحات کی ہے ایک پندرہ سو صفحات کی ایک گیارہ سو صفحات کی باقی اس سے کم تر صفحات کی ہیں غالب میں نے انیس سو چھتیس میں مرتب کی تھی یہ پوری کتاب مرزا غالب کے اپنے بیانات پر مشتمل ہے البتہ بے شمار تصریحات میری ہیں جن سے غالب کے بیانات کی تائید و توثیق ہوتی ہے پھر مرزا کے اردو مخاتیب کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس میں ہر مکتوب الیہ کے خطوط تاریخ وار کر دیے اور ہر مکتوب الح کے زبان نے لکھے نیز ضرورت کے مطابق ہواشی کا انتظام کیا اردو دیوانی غالب کی مفصل شرح لکھی جو گیارہ سو سطحات کی ہے دو کتابیں اس وقت بھی زیر طبع ہیں مکمل اور نامکمل مسمدوں کا بھی ایک ذخیرہ موجود ہے ایک کتاب اب زیر تعریف ہے جو میرے دور صحافت کے میرے دور صحابت کے ضروری بقائے اہم دستاویزوں کی سیاسی سرودشت اس میں آ جائے گی ذمہ دار اور انقلاب کے علاوہ میں نے مختلف شخصیتوں پر جو, جو کچھ لکھا وہ الگ مختلف جلدوں میں مرتب ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے میرے پاس اکابر ملک و مل کے علمی سیاسی اور دینی مکاتیب کا بہت بڑا مجموعہ محفوظ ہے آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مولت عطا کرے تو اسے بھی مرتب کر دوں جس سے ہماری ہاں کی ہر تحریک کے بارے میں خاص معلومات مہیا ہو جائیں گی حضرت علامہ اقبال کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا میں نے بعض مذاکرات روز نامچے کی صورت میں لکھ لیے تھے آرزو ہے کہ یہ بھی برتب ہو جائیں گے آپ نے کہ آپ کی تصانیف اس قدر ہیں اور آپ کا مطالعہ بھی بہت وسیع ہے تو اس کا مطلب آپ کا ذاتی کتب خانہ جو ہے وہ بھی کئی سو کتابوں کی صورت میں ہوگا کتابیں جمع کرنے کا مجھے دا ہی سے شوق بمبئی پونا حیدرآباد اور خدا جانے کہاں کہاں کے پرانے ذخیروں سے میں نے ضروری کتابیں نکالی اور انہیں محفوظ کرتا گیا ان میں سے ایک ذخیرہ میرے وطن میں رہ گیا جس کا داغ اب تک سینے میں تازہ ہے یہاں کے ذخیرے میں بیس ہزار سے زائد کتابیں ہوں گی اٹھارہ چھوٹی بڑی الماریاں ہیں جن میں ٹھسا ٹھس تھوس کتابیں بھری ہوئی ہیں بعض کتابیں صندوقوں میں بند ہیں پھر اخباروں اور رسالوں کا مجموعہ ہے جن کی ترتیب کی ابھی تک مولت نہیں مل سکی میرے مکان چیزیں مکان میں چیزیں رکھنے کی جو بھی جگہ ہے اس پر کتابوں کے سوا آپ کو کچھ نظر نہ آئے گا بعض نوادر الماریوں کی بند رازوں میں محفوظ ہیں عربی فارسی انگریزی اور اردو میں سے تفسیر، عدیث تاریخ اور ادب کی گونتخ کتابیں میرے پاس ہیں بعض مصنفین کی زیادہ سے زیادہ تصانیف کا الگ ذکر نہیں کیا جا سکتا مثلاً نباب ابن تینگی حافظ ابن قیم نواب صدیق حسن خان، حافظ ابن شاہ علی اللہ محدس دیل شاہ شاہبدالزیز محدس دیل بھی مولانا ابوالکلام آزاد ان سب پر اللہ کی رحمت ہوئی مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے مطالعے کچھ فرمائیے گا رئیس سلح مولانا محمد علی مرحوم کے متعلق مجھے کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ نیڈ کے بہترین اوساد سے مزین تھے انگریزی کے بے مثل ادیب اردو میں بھی صاف اور سلیس لکھتے تھے لیکن ان کی تحریریں بہت طویل ہوتی تھی دراصل وہ ایک ایک نقطہ عوام کے زین نشین کر دینے کے خاں رہتے تھے دونوں زبانوں کے بے مثل خطیب اثار کے پیکر اور ایک خصوصیت ان میں ایسی تھی جو بہت کم ڈیٹوں میں دیکھی گئی یعنی وہ بڑے بہادر اور شیر دل تھے پھولوں کی بارش اور گھوڑیوں کی گوچھاڑ میں ان کے لیے کوئی فرق نہ تھا جس زمانے میں شریف حسین بھادگ حجاز اور سلطان ابن سود فرمانوائے نج کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی اور شریف حسین تخت سے دست ہو کر قبرص چلا گیا تھا اس کا بیٹا شریف علی فرمار باب فرمار بجاز بن گیا تھا جمع اخلافت کو شریف حسین اور شریف علی سے اختلاف تھا این اس میں شریف علی کے کسی کارندے منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے اس نے روزہ اطہر پر گولیاں چلائیں پورے ملک کی اسلامی آبادیوں میں کوہرام مچ گیا مولانا محمد علی مرحوم جمعہ کو شاہی مسجد دہلی میں تقریر فرمایا کرتے تھے روزہ یافتہ پر گولیاں چلنے کی خبر کے بعد مولانا محمد علی مرحوم نے بڑے اطمینان شاہی مسجد میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے کہ اطلاع ملی راستے میں جا بجا مسلمان لاٹیاں لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا کا سر توڑ دیں گے مولانا محمد علی مرحوم نے بڑے اطمینان سے تیاری کی حسب معبول چوبہ پہن کر پیدل چل پڑے راستے میں جو مسلمان ملتا بڑے اطمینان سے فرماتے چلو بھائی مسجد میں ہماری بات سنو چنانچہ مسجد میں پہنچے بہت بڑے مجمع میں نہات زور دار تقریر کی اس میں بتایا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق چھان بین کرنی لینی چاہیے کہ کسی فاطق نے تو چھوٹی خبر نہیں پھیلائی اگر اصل خبر درست ثابت ہوئی تو بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ لائی کے لیے نکلیں گے ایک ہی تقریر سے سب کو مطمئن کر دیا دوسرے روز اس خبر کے جالی ہونے کی اطلاع مل گئی وہ فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر وہ نہیں جو پھولوں کے ہار پہنے لیڈر وہ ہے جو ہر حال میں صحیح رانمائی کرے اگرچہ اس سلسلے میں قوم کے ہاتھوں جوتوں کے ہار بھی پہننے پڑے لیکن اسے ہر حال میں قوم کو صحیح راستے پر رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ خود قوم کے پیچھے غلط راستے پر چل پڑے ادا بری بڑے مہمان آواز تھے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ خود کسی کے ہاں مضبوط تھے لیکن جو بھی باہر سے ملاقات کے لیے آ جاتا اسے اپنے کے لیے روک لیتے ایک مرتبہ میں اور سالک مرخوم لاہور آنے والی ٹرین کی روانگی سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے مختلف ملاقات کے لیے گئے مولانا نے کھانے کے لیے روک لیا عرض کیا کہ اب بہت کا وقت بہت کم ہے دوسرے کھانے کا انتظام اسٹیشن پر ہے مگر نہ مانیں وہ اور مولانا شعب علی دونوں موجود تھے دسترخوان بچھا آٹھ دس آدمی بیٹھ گئے جن میں ہم بھی تھے لیکن خود مولانا اور مولانا شعب علی الگ بیٹھے رہے کیونکہ انہیں سررزا علی نے اپنے ہاں کھانے پر مدعو کر رکھا تھا حضرت علامہ اقبال کی طرح مولانا محمد علی مرحوم میں بھی بہبوبیت کے پہلو زیادہ تھے زیادی تو سر قومی جد و جہد میں پیش آنے والی والی مشقتوں نے ان کی صحت تباہ کر ڈالی حاضر جواب بھی ان جیسے بہت کم تر دیکھے شعر بھی خوب کہتے تھے کامریڈ کے مقالوں میں غالب کے شعر انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھنے کا سلسلہ نے جاری کیا تاہم ان کے بعد یہ جاری نہ رہ سکا کیونکہ مولانا کی طرح مشرقیت و مغربیت کی جامعیت بہت کم اصحاب کے حصے میں آئی جب مولانا محمد علی مرہوم اور ان کے برادر اکبر چھندواڑے میں نظر بند تھے تو مولانا شوکت علی مرحوم کے لیے بعض وجود سے عزیزوں کے ساتھ ملاقات بند کر دی گئی تھی جس کا حق عموماً تمام نظر بندوں کو ہر مہینے حاصل تھا مولانا صاحبان کی والدہ یا ماجدہ بی اماں مرحوما معمول کے مطابق ملاقات کے لیے گئیں تو مولانا محمد علی نے ملنے سے انکار کر دیا بی ایماں مرحومہ کو جو رکا بھیجا وہ ایک نادر اور گرامایا دستاویز ہے فرما تحریر فرمایا میری جنت یا تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے یا آپ کے قدموں کے نیچے تاہم مجھے یہ قبول ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جاؤں مگر یہ ہرگز قبول نہیں کہ میں آپ کے دیدار سے شہادت اندوز ہوا کروں اور شوقت کی آنکھیں اس نظارے کو تر تھا کریں وہ ہر حال میں مجھ سے کہیں زیادہ آپ کی محبت اور اس کے انعام کا مستحق مختصر سی تحریر ہے مگر اس کے ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اس کا ایک ایک لفظ اپنے موقع اور محل پر مولا محمد نروم کے جذبات افکار عذائم اور اعمال غرض پوری سیرت کا بہترین ترجمان ہے اقبال نے ان کی مفاد پر کہا تھا خاکِ قد سورہ باغ و شمنا در گرفت سوئے گردوں رفت راہے کے پیغم پر گزشت مینا گنج خاکے کے پاک رنگ و بوشت بندہ تبیز عصمت و احمر گزشت جلوت باقی بچشمے آسیاست گرجہ نورے نگاہے خابر از خابر گزشت وہ قد شریف کے کھجرے میں آ چکے خواب ہیں جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا اس لیے اقبال اقبال نے اسے رنگو و سے پاک قرار دیا تھا آج وہ مقدس مقام بھی اختیار کے ہے۔